السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے پیارے مدنی منو آج چھبیس رجب المرجب ہے اور آج جیسے ہی سورج غروب ہوگا تو ستائیس رجب المرجب کا آغاز ہو جائے گا اور ستائیس رجب المرجب یہ وہ مقدس رات ہے کہ جس رات میں ہمارے پیارے پیارے آقا دو عالم کے داتا شب اسرا کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی ایک عظیم الشان مجزہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا ہوا ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام نبیوں سے افضل ہیں اور سرکار علی وقار ہم غریبوں کے غم غسار صلی اللہ تعالیٰ علیہ ول وسلم کی عظمت و شان کہ تو کیا ہی کہنے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علا نبی جنا ولی سلاۃ وسلام پر نمرود کی آگ باغ بن گئی تو سرکار علیہ سلاۃ علی وسلام کا یہ مجزہ مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس دسترخان سے اپنا ہاتھ پہنچا تھا وہ دسترخان تندور میں جلتا نہیں تھا بلکہ اگر کبھی اس کو تندور میں صفائی کے لیے تندور میں ڈالا جانا آگ میں ڈالا جاتا اور تھوڑی دیر بعد جب اس آگ سے اس دسترخان کو نکالا جاتا تو وہ اجلا ہو کر باہر تشریف لاتا تھا آہ! تو ہمارے پیارے پیارے آکا صلی اللہ تعالی علی و وسلم کے کمالات تک کوئی نہیں پہنچ سکتا اور جبھی تو عشقان رسول جھم جم کر پڑھتے نا کہ سب سے الا سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی اپنے مولا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا, کا دولا ہمارا نبی سب سے آنا او آلہ ہمارا <سلام> سب سے بال <باناو> ہمارا <سلام> تو ہمارے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو کوئی نہیں پہنچ سکتا تو میرا شریف کا واقعہ یہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ علی وآلی وسلم کا عظیم الشان موجود ہے تو الحمد ہمارے درمیان رکن شدہ موجود ہیں آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ معراج شریف کا جو واقعہ ہوا اس کا قرآن پاک میں کہاں تذکرہ ہے یعنی ہمارے مدنی من الحمدللہ للہ قرآن پاک ناظرہ بھی پڑھتے ہیں حفظ بھی کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ جو آیتیں بیان کریں تو ان میں سے کئی ایسے ہوں گے جن کو وہ آیتیں یاد بھی ہوں گی تو مدنی من سنیے کہ ہمارے پیارے پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ عظیم الشان موجزہ میرا شریف کا اس کا تذکرہ قرآن پاک کی کون سی آیت میں ہے جی الحمدللہ کے واقعہ کا ذکر پندرہ پارے کی پہلی آیت سلسد الحرام الفسا اس کے اندر موجود ہے کہ اللہ رب العالمی نے شاد فرماتا ہے کہ پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقسا تک اس آیت کے اندر افراء کا ذکر آیا ہے اب واقع معراج جو ہے وہ دو حصوں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے ایک اسرا ہے اور ایک معراج ہے اثرا سے مراد یہ ہے کہ مکت المکرمہ سے مسجد اقسا تک بیت المقدس تک جو نبی پار صلی اللہ علیہ وسلم براغ پر سوار ہو کر آپ تشریف لے گئے تو آپ نے سفر فرمایا اس کو اصرا کہا جاتا ہے اور اس اثرا کے دوران بھی بہت عجائب و غرائب دیکھنے کو ملے جن میں سے ایک ہی ہے کہ حضرت موسا علیہ صلاح السلام اپنے قبر اتھر کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے اور جب نئی بات صلی اللہ با علیہ وسلم نے واپسی پر صحابہ اکرام کے درمیان اس واقعہ کا ذکر فرمایا تو حضرت موسا علیہ سلاۃ السلام کا ذکر ہوا کہ وہ اپنی قبل مبارکہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے جب آپ نماز مسجد اقسا میں پہنچ گئے وہاں پر اس کے پھر آگے جو سفر ہوا مسجد اقسا سے جو ہے وہ جنت کی جنت آسمانوں کے سیر اور آسمانوں کے بعد پھر سدرت المنتاب اور پھر جو ہے وہ عرش سے اوپر جو ہے جب آپ تشریف لے گئے یا عرش, سے عرش کے بعد یہاں پر تشریف لے گئے اوپر کہیں کیا کہیں وہاں پر تو سب چیزیں لا, لا مکان تشریف لے گئے تو یہ اس کو معراج کہا جاتا ہے یعنی مسجد اقصا سے لا مکان تک کا جو سفر ہے وہ معراج ہے یہاں پر جیسے ماشاءاللہ اللہ آپ نے یہ ہمیں تفصیلات عطا فرمائی کہ یہ قرآن پاک میں جو تذکرہ ہوا تو اس کا یہ مطلب ہے تو معراج شریف یہ کا واقعہ یہ کب رونما ہوا معراج شریف کا واقعہ یہ نبوت کے گیارہویں برس پانچویں ماہ یعنی رجب المرجب کے آخری پیر والے دن یعنی پیر کی جو شب تھے شب پیر اس میں یہ واقعہ معراج ہوا تو پیارے پیارے مدنی منو یہ وہ عظیم الشان واقعہ ہے کہ جس کے متعلق بہت سارے قصیدے لکھے گئے اور سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی لے جو عاشقوں کے امام ہیں اور آپ کا جب قلم اٹھا اور جب جب آپ نے شاعری فرمائی تو عین قرآن و حدیث کے مطابق آپ کی شاعری ہوئی تو قصیدہ معراج یہ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک بہت ہی مشہور و معروف قصیدہ ہے اور اس میں تقریباً سڑسٹھ اشعار سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تحریر فرمائے اور یہ تمام سمجھنے کے کہ معراج شریف کے واقعے کا مطلب ایک منظر کشی کی ہے کہ سرکار علیہ السلاۃ السلام جس دن معراج کا واقعہ ہوا یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ اس دن کفار نے آپ کو بہت ستایا تھا آپ بڑے دل برداشتہ تھے اور مطلب افسردہ تھے رنج تھا ملال تھا اور حضرت سیدتن ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آپ قیام پذیر تھے اور آرام فرما رہے تھے کہ آپ کو یہ معراج شریف کا مجدہ سنایا گیا پھر یہ معراج کا جو سفر ہوا یہ آسمانوں تک جو براق پر سوار کر کے لے جایا گیا اور پھر وہاں ساتوں آسمانوں کی آپ نے سیر فرمائی جنت کو ملاحظہ کیا دوزب کو دیکھا تو ان تمام معاملات کی کیونکہ جب سرکار علیہ صلاۃ والسلام کو جو معراج شریف نصیب ہوئی تو علماء نے لکھا ہے کہ فرشتوں میں بھی بڑی خوشیاں ہیں है? آسمانوں کو سجایا گیا اور مطلب ایک عجیب کیفیت تھی عجیب سرور تھا حوریں تھیں وہ مطلب ان کو آراستہ کیا گیا اور مطلب ان کے حسن کو دوبالا کیا گیا اور ایک عجیب خوشی اور عجیب کیفیت تھی اور اس تمام منظر کشی کو کہ آسمان و زمین کا ذرا ذرا جھوم رہا تھا اور ایک عجیب سی وجدانی کیفیت تھی ہمارے آقا عاشق کے امام سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت نے جو قصیدہ لکھا تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سرکار اعلی حضرت کی محبت کے جام امیر علیہ سنت بھر بھر کر پلاتے ہیں اور ہر دعوت اسلامی والا یہ سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس نے اپنا آئیڈیل بنایا ہے کہ سرکار اعلی حضرت ہمارے امیر علیہ سنت کے آئیڈیل ہیں اور خود فرماتے ہیں کہ میں نے مطلب جو عشق و محبت کے جام حاصل ہوئے وہ سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات سے حاصل کی ہے تو آئیے ہمارے مدرسۃ المدینہ کے مدنی منو نے بھی اپنے آقا سرکار اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس قصیدے کو بھی پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے تاکہ اس کی بھی برکتیں ہمیں حاصل ہو جائیں اور سرکار اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں بھی ہمیں حاضری کا شرف نصیب ہو جائے تو ہمارے مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع معاج چ طویل لیکن اس میں سے ہماری مجلس نے کچھ اشعار سلیکٹ کیے ہیں تو آئیے ہم مدرسۃ المدینہ کے مدنی منو کے پڑھے گئے قصیدہ معراج کے چند شعر سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سلو البیب بنے رہے بنے بنے بنے پورانو جی ہاں حبیب ماشاء <تصفح> اللہ علیہ ما وسلم یہ ہمارے مدنی منع مرسو مدینہ کے ماشاء اللہ سرکار اعلی حضرت کی محبت عشق و محبت میں ڈوبا ہوا یہ قصیرہ جس میں میرا شریف کا پورا یہ ایک نقشہ مطلب یہ کھینچا گیا جو عین قرآن پاک میں بھی جس کی تفاثر میں علماء نے بیان کیا تو اگر ہمارے مدنی منوں کو بھی میرا شریف کا جو واقعہ ہے کچھ مختصراً اس کی تفصیل کچھ بیان ہو میں نے جیسے عرض کیا کہ ستائیسویں شب رات کے آخری حصے میں یہ میں راج ہوئی آپ نے آپ اس وقت اپنے ہمشیرہ امر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تشریف فرما تھے اور حضرت جیبی علیہ صلاحت والسلام فرشتوں کی بارات لے کر حاضر ہوئے شب کا پیغام پہنچایا آپ کا سینا مبارکہ کو چاک فرمایا گیا مبارک پر حقیقت یہ گدے سے بڑا اور گھوڑے سے قد میں چھوٹا ہے اور یہ اتنا تیز ہے کہ جہاں نگاہ کام کرتی ہے وہاں اس کا ایک قدم ہوتا ہے اتنی تیز رفتاری سے یہ سفر کرتا ہے حضرت جبائی علیہ السلاط والسلام نے اس برا کی لگام پکڑی اور حضرت اسرافیل علیہ السلام پیچھے کھڑے ہوئے ملائکہ چاروں طرف سے ملائکہ نے برا کو گھیر لیا اس شان سے فرشتوں کے جھرمٹ میں دولہا کی سواری مکہ معذمہ سے روانہ ہوئی آن کی آن میں بیت المقدس آ گیا وہاں تمام انبیاء رسل و ملائکہ موجود تھے انہوں نے آپ کا استقبال کیا تمام مقتدی بنے اور حضور علیہ سلاۃ السلام نے امامت فرمائی سبحان اللہ کیا نماز ہے انبیاء مقتدی امام الانبیاء امام پہلا قبلہ جائے نماز ملائکہ مقربین معازن اور حضرت جی علیہ سلاۃ السلام نے آزان و تکبیر دی اس نماز سے فارغ ہونے کے بعد سفر آسمان تیار تھا جس کو میں کہا جاتا ہے جیسے میں نے پہلے بیان کیا وہی براک اور وہی اس کی رفتار وہی بارات وہی دلہا آن کی آن میں پہلا آسمان آ گیا حضرت آدم علیہ السلام نے استقبال فرمایا مرحبا کہا پھر جگ کے بعد دیگر آسمان آتے گئے گزرتے گئے ہر آسمان پر مختلف انبیاء اکرام سے ملاقاتیں ہوتی رہیں دوسرے آسمان دوسرے آسمان پر حضرت یاحیہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تیسے بر حضرت یوسف علیہ السلام چوتھے بر حضرت علیہ السلام پانچویں بر حضرت ہارون علیہ السلام چھٹے بر حضرت موسٰ علیہ السلام اور ساتویں بر حضرت ابراہیم علیہ السلۃ السلام زیارت سرکار سے مشرف ہوئے یہاں سے گزرنا تھا کہ سدرا سامنے آ گیا سدرت اور یہ حضرت جبرائی علیہ سلاۃ والسلام کا آخری مقام تھا یہ سدرا کی منتہا کیا ہے یہ ایک بیری کا درخت ہے جس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر ہیں اور اس کے پھل مٹکے کی طرح ہیں یہ حضرت ضبر علیہ سلات السلام کی قیام گاہ ہے اس کے آگے ان کی پہنچ نہیں سدرا پر پہنچ کر حضرت جبرائی علیہ سلاۃ والسلام آگے جانے سے مدد کرنے لگے نبی باغ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب آگے اپنا سفر شروع فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تخت آیا جسے رف رف کہا گیا ہے اور آپ نے شروع فرمایا اس کے بعد آپ لامقان پر تشریف لے گئے اب آپ کہاں تشریف لے گئے کس جگہ لے گئے کس وقت لے گئے کن گھڑیوں میں لے گئے اب وہ لا لامکاں ہے اس کے بارے میں ساری باتیں سیکھے راز میں رکھی گئی ہیں البتہ اتنا بیان ہے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے شاد فرماتا ہے اوحا ما اوحا اس نے اپنے بندے کی طرف جو وہی کی وہ کی ہاں اتنا دور معلوم ہے اب وہی میں کیا گفتگو ہوئی اللہ رب العالمین نے کیا کیا ارشاد فرمایا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا گزارشات کی کیا عرض کی البتہ اتنا معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے امت کے لیے پچاس نمازوں کا تحفہ عطا کیا گیا سبحان یعنی یہ شریف شریف کا شریف کا یہ تحفہ اگر جیسے یہ سارا جو واقعہ ہوا تو سرکار مدینہ صبح تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو خاص قرب حاصل کیا رب ربط کا تو اس میں جو تحفہ ملا یہ نماز کا ہے جی سبحان اللہ اب پچاس نمازیں اللہ رب العالمین کی طرف سے تحفہ دی ہیں کہ آپ کی امت جو ہے پچاس نمازیں پڑھیں جب آپ واپس تشریف لائے تو راستے میں حضرت جاتی علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی موسا علیہ السلام نے دیدار سے مشرف ہوئے اور پوچھا کہ کوئی تحفہ بھی ملا ہے تو فرمایا کہ پچاس نمازیں امت کو پڑھنے کا تحفہ ملا ہے تو آپ نے عرض کی کہ حضور یہ نمازیں زیادہ ہیں آپ اللہ رب العالمین کی عالی بازار میں دوبارہ جائیے اور اسے کم کروائیے اب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے اللہ رب العالمین کی عادی بارگاہ میں پانچ کم ہو گئے پھر آپ واپس آئے حضرت مصع علیہ السلام کے پاس کہا پینتالیس نماز ہیں تو کہا یہ بھی زیادہ ہیں آپ پھر جائیے اس طرح جو ہے وہ سلسلہ آنے جانے کا رہا اور پھر آخر میں پانچ رہ گئی جب پانچ لے کر آئے تو فرمایا کہ پانچ نمازوں کا حکم ہوا ہے حضرت موسا علیہ السلام نے عرض کی کہ حضور پھر تشریف لے جائیے فرمایا نہیں اب پانچ نمازیں یہ میری امت پڑھ لے گی تو الحمد یہ تحفہ نمازوں کا یہ معاج کا معراج کی یاد دے رہا ہے تو پیارے پیارے مدنی منو الحمدللہ آج کی رات یہ شب معراج ہے تو اللہ دنیا بھر میں آشقان رسول اس عظیم الشان رات کو بہت عقیدت و احترام سے مناتے ہیں اور الحمدللہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے زیر اتمام عجتماء معراج کا بھی انعقاد ہوتا ہے اور الحمدللہ جہاں سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سڑسٹھ سڑ اشعار معراج شریف کے تحریر فرمائے وہی عاشق اعلیٰ حضرت امیر سنت بانی دعوت اسلامی نے بھی سرکار اعلیٰ حضرت کے کلام سے برکتیں لوٹتے ہوئے Uh, قصد معراج کے چند اشار آپ نے تیریر فرمائے اور اس میں جو آپ کے اشار تھے ان کو بھی آئیے کچھ حصور برکت کے لیے ہم سب مل کر پڑھ لیتے ہیں الحبیب صلی اللہ تعالی یعنی اگر تصور میں لائیں تصور میں لائیں کہ آکا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو فرشتے دائیں بائیں سفے بنا کر صف بنا کر کھڑے ہیں جنت کو سجایا جا رہا ہے اور سرکار علیہ سلاۃسلام کو دلہا بنایا جا رہا ہے پھر بیت المقدس تشریف لے جا کر سرکار علیہ سلاۃسلام نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی تو یہ سارے اشعار کو امیر اہل سنت نے بھی اپنے اشار اپ یہ تمام واقعے کو اشعار میں قلم بند فرمایا ہے کیا فرماتے ہیں کہ ہیں سب آرا سب ہو گل فرد سجاتے ہیں سب آرا سب ہو رو ملک اور ول ماں خرد سجاتے ہیں ایک دھوم ہے عرش آزم پر میں مان خدا آتے ہیں ایک دھوم ہے عرش آزم پر نہیں ہے خدا کے ہے خود کا جوڑا سے بے بدر رحمت کا سجا سرا سر پر ہے ف کا جوڑا سے بے بدر اور رحمت کا سجا صحا سر پر کیا خوب سہانا ہے منظر کیا خوب سہانا ہے منظر میں راج کو دولا جاتے دلہ <تصفح> وہ کیسا ہسی منظر ہوگا جب دولہ بنا سرور ہوگا وہ کیسا ہنسی منظر ہوگا جب دور تصور کر کر کے بس روتے ہی رہ جاتے ہیں اور اس پورے سفر میں جب اتنی ساری عنایتیں اتنی ساری نوازشیں سرکار علیہ اللہۃسلام کو عطا کی گئیں سرکار علیہ اللہۃسلام نے اس پورے سفر میں بھی ہم گناہ گار امتوں کو بھولا نہیں اور یاد رکھا امیر علیہ صدر فرماتے کہ میں کی شب تو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے میں کی شب تو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں آتار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں ایک دھوم ہے ارشے آگم مہمان خدا کے آتے ہیں تو آج ہمارے ہاں ہم بھی تو حضور دیکھا جاتا ہے نا کہ جب کوئی مہمان خاص مہمان گھر پر آتا ہو کیسا اہتمام ہوتا ہے گھر کے اچھے برتن بھی نکالے جاتے ہیں تو اچھا دسترخوان بھی بچھایا جاتا ہے تو اچھا کھانے بھی پکائے جاتے ہیں تو ہمارے آتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جی جب, جب میرا شری تشریف لے گئے تو خاص مہمان کی آمد تھی تو بہت ہی اس کے واقعات ہیں ظاہر اس مختصر سے وقت میں اتنا ہی بیان ہو سکتا ہے تو مزید امیر علیہ سنت کے بیانات سنے الحمد اللہ اس پر علما علیہ سنت نے کتابیں لکھی آج رات ان شاء اللہ دس بج کر چھبیس منٹ پر اجتماعی معراج ہوگا اس میں خوب سرکار کی ناطے پڑیں گے اور خوب جشن معراج کا تذکرہ کریں گے ان شاء اللہ آج, آج کی جو رات ہے یہ وہی رات ہے کہ جس میں نمازیں فرض ہوئی نمازوں کا توحفہ ملا تو نیت کر لیں کہ ان آج کے بعد ہماری کوئی نماز کا نہیں ہوگی ان شاء اللہ خوب نمازوں کا اہتمام کریں گے درود و سلام کا ورد کریں گے اور خوب آقا کی سنتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ تو پیارے پیارے مدنی منو کل مدرسۃ المدینہ میں عام تعطیل بھی ہے تو الحمدللہ یہ اسی لیے ہوتی ہے کہ آج کی رات عبادت کی جائے اور عبادت کر کے اور کل جن جن سے ممکن ہو تو روزہ رکھیں ستائیس رجب کا روزہ رکھنے کی تو بہت فضیلت ہے اور آج کی رات ذکر و درود میں عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں اللہ تبارک و تعالی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر معراج کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں امت مسلمہ پر نازل ہونے والی بلاؤں کو دور فرمائے آمی امت مسلمہ پر غیب سے اس کے دروازے کھولے اور امت مسلمہ میں جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں اللہ تعالی آج کی اس مقدس رات کے صدقے مسلمانوں سے تمام پریشانیاں بیماریاں مصیبتیں سب دور فرما دے آمین آمی آمی آمی بجاہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ <سلام>